بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے هل أتاك حدیث کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے جو خوشیاں کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے مل سخت مشقت کر رہے ہوں گے تھکے جاتے ہوں گے شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا لئی سل طعام الا من بری ہار دار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا لا يسمن ولا لینو نی جو, جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے جنال آلی مقام جنت میں ہوں گے لسم فی ہلیا کوئی بےحدہ بات وہاں نہ سنیں گے فی ہے آئین اس میں چشمے رواں ہوں گے فی سرر سور اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی اتو ساگر رکھے ہوئے ہوں گے گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے اصل ابلی کے پات یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے وہ روفیات آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا فروفی بچ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے وہ ایلل اور کئی پیسوفی اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی فَذَكِّر فَذَكِّر ان انت اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو لست کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو من البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا اللہ العذاب الأكبر تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا ان, ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے